أي من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يأتي إلاه فلا مقلله ومن يغلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة ألكم الذكى وله الأنسى تلك إذن قسمة ضيلا إن هي إلا أسماء سميتمها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درگا نے موترف اور برادران سورہ سورت کی آیتیں جو گزشتہ جمع پیش کی گئی تھی ان کے بارے میں یہ عرض کیا تھا کہ اس میں رسالت اور نبوت کا مضمون بیان کیا گیا ہے اور آیتیں بھی کافی طویل اور لمبی ہیں خلاصہ سب کا نبوت اور رسالت کا بیان ہے اور اہم مضامین میں سے دوسرا مضمون ہے توحید کا اور تیسرا مضمون ہے جزا اور سزا اور آخرت کا یہی تین اہم مضامین قرآن کریم کی اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں اور آج جن آیتوں کو میں نے پڑھا ہے اس میں بیان ہے توحید کا پہلے تھا نکوت کا اور جہاں جہاں بھی نبوت و رسالت کا بیان پہلے ہے تو عید کا بعد میں ہے اگر آپ غور کریں تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ صحیح ترتیب یہی ہے یوں ہی ہونا چاہیے کیونکہ دنیا میں کوئی احسان اللہ پر ایمان نہیں لا سکتا تو کی اسے ہوا بھی نہیں لگ سکتی جب تک کہ وہ نبی پیغمبر اور رسول پر ایمان لگا جائے وجود کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بل رسالت پہلے ہے اور ایمان بالرسالت کے صدقے میں اور اس کے تفہیر میں ایمان بھی تر کیونکہ اگر کوئی انسان نبی کی خبر اور نبی کے مچلائے بغیر کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے اول تو لا سکتا نہیں کیونکہ جب اس کا ایمان آپ کے سامنے آئے گا تو آپ ہنسیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو اللہ پر ایمان نہیں جیسے مولانا جلال الدین رومی نے مثلبی میں واقعہ لکھا ہے نا ایک شخص کا کہ جو آدمی نبی کی تعلیمات اور وہیں سے بے خبر ہوتے ہوئے اپنی عقل سے اور اٹکل سے خدا پر مان لایا مولانا نے لکھا ہے کہ وہ بکریاں چراتا تھا اور جب بکریاں چرا کر اپنے گھر آیا تو اس نے یہ محسوس کیا کہ میں تھک گیا اس وقت اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں تو چالیس پچاس بکریاں چرا کر تھک گیا لیکن جسے اللہ کہتے ہیں اس کے ذمہ تو لاکھوں کروں انسانوں کا کام ہے شام کو وہ کتنا تھک جاتا ہوگا اور یہ جب خیال پیدا ہوا کہ وہ واقعی تھک جاتا ہوگا تو پیار و محبت میں کہنے لگا اے اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ تو کس جگہ پر ہے تو میں وہاں آ کر تیری ڈانگیں دباؤ تیرے بالوں میں کنگا کبھی اور میں تیرے پاس گھی چپڑی ہوئی روٹی لایا کروں حضرت موسا والسلام وہاں سے گزر رہے تھے وہ تو عقل کے ذریعے سے اللہ کو انہوں نے نہیں پہچانا انہوں نے تو وحی کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا اللہ کی ذات کیا اللہ کی صفات کیا اس کی شان کیا اس کا اختیار کیا ہے سب جانتے ہیں مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں کہ حضرت موسا علیہ السلاط وسلام نے اس آدمی کو کہا ارے بے ادب وہ گستاخ چپ ہو جا کہیں خدا کو تیرے ٹانگے دبانے کی ضرورت ہے کہیں اس کے بالوں میں کنگا کیا جاتا ہے یا اس کو بھی ٹکڑی ہوئی روٹی کی ضرورت ہے حضرت اوسا علیہ حصلات و نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا کہ تم اندر گاہ میں خود برار ای ظالم گی جی جو تم بکواس کر رہا ہے تو اپنے منہ میں روئی دے لے اور خاموش ہو جا تو وہ کاپ کیا وہ سمجھا کے غالباً میں غلط بات کر رہا ہوں مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنی عقل سے خدا کو پہچاننا چاہتا تھا لیکن پہچان سکتا نہیں ہے جب تک کہ کوئی نبی اور کوئی پیغمبر اس کو خبر نہ دیتے اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے وجود کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو نبوت رسالت پر ایمان لانا جو ہے یہ ہے پہلے اور خدا پر ایمان لانا جو ہے یہ بعد ہے میں جس <coughs> کو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ترتیب ترتیب وجودی ہے ترتیب وجودی کو یوں سمجھیے کہ اس وقت ایک بج کر پندرہ منٹ ہوئے اور ابھی تک میرے اور آپ کے دل میں ایمان موجود نہیں ہے اب ہم ایمان لانا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ جب ایمان وجود میں آئے گا تو آپ غور کریں کیا سب سے پہلے آپ خدا پر ایمان پائیں گے خدا کو تو جانتے ہی اس کی صفات کی خبر ہی نہیں اس کی شان اور اس کے مرتبے کا علم ہی نہیں ایمان میں وجود کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی پر ایمان لائیں گے اور جب نبی پر ایمان لائیں گے تو وہ یہ بتائے گا خدا کی شان کیا ہے خدا کے کی صفات کیا ہیں خدا پر کس طرح ایمان لایا جاتا ہے اب اللہ پہ کس طرح ایمان لایا جاتا ہے آخرت پر کس طریقے سے ایمان لایا جاتا ہے معلوم ہوا کہ وجودی ترتیب کے لحاظ سے ایمان بالرسالت کہتے ہیں اور ایک ترتیب وہ ترتیب ہے تعلیمی تربیتی ترتیب ہے معاشرہ مسلمانوں کا ہے اور مسلمان اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا چاہتا ہے تو کتابوں میں وہ پہلے تو لکھے گا بعد میں رسال لکھے گا جب کوئی آدمی کتاب لکھے گا کوئی مدرس پڑھائے گا تو اس کی کوئی واضح واضح کہے گا اس کا مطلب یہ ہے یہاں ایمان کے وجود میں آنے کا سوال نہیں ہے ایمان تو پہلے سے وجود میں آیا ہوا ہے اب ان مضامین کو سمجھانے کا اور اس کی تشریح کرنے کا سوال ہے وہاں پر تو ایک پہلے رسالت پاتر ہے یہ بات میں نے اس لیے ارض ہر... کی کہ کہیں کہیں پرانے قریب میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو مقدم کیا ہے رسالت کو مؤخر کیا ہے اور کہیں رسالت کو پہلے بیان کیا توحید کو کو باتیں اب حاصل یہ نکلے گا کہ نبی کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ان کی ہر بات وہیں پر مبنی ہے ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں ان سے زیادہ محفوظ اور پکی بات کسی کی نہیں جس نبی کی ہم نے ابھی ابھی آپ کو خبر دی ہے انہیں اللہ وحیون اللہ مبو شدید کو واقع مل رہا وہ نبی اور پیغمبر آپ کو ایک خدا کی بندگی اور پرستش کی تعلیم دیتا ہے اس سے زیادہ سچی کوئی تعلیم ہو سکتی ہے اس سے زیادہ یقینی اور مضبوط کوئی بات ہو سکتی ہے جب نہیں ہو سکتی تو افسوس کا مقام ہے کہ اس کے باوجود بھی تم نے مختلف طریقے گمراہی کے نکال رکھے ہیں کہیں پتھروں کے بتوں کو پوچھتے کہیں درختوں کی پرستش کرتے ہیں کئی جانوروں کی پرستش کرتے ہیں کئی جنات کی پرستش کرتے ہیں کئی فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں بلکہ ایک مشرق کے لیے اگر آپ دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عجب بدقسمت ہے کہ پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو اس نے معبود بنا لیا ہے مگر خالد کو معبود نہیں بنایا بہت سے لوگ درختوں کی پرستش کرتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پیپل کا درخت ہے بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے جانوروں میں گائے کی پرستش ہوتی ہے ملائکہ اور فرشتوں کی پرستش ہوتی ہے جنات کی پرستش ہوتی ہے اور اسی طریقے سے لکڑی کے اور پتھروں کے بتوں کو تراش کر انہیں اللہ اسماؤن سمے تمہا اور بازو تو ایسی چیزوں کی پرستش آپ کرتے ہیں کہ اس کا مستاک نہیں ہے نام رکھ لیا ہے یہ کیا بات ہے سن چبن میں پلاما کا ایک پت لے کر ہم چین گئے تو وہاں یہ دیکھا کہ ایک جانور شیر کی طرح پر بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے جس کی آٹھ ٹانگیں بنائی گئی اور عام طور سے چائنا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جانور بڑا ہی عجیب و غریب اور بڑا مقدس ہے لیکن جب ہم نے سوال کیا کہ میں نے کہا کہ کیا یہ جانور کہیں موجود ہے لیکن جانور نہیں ہے خیالی ہے یعنی اس جانور کا وجود نہیں ہے کہ جس کی آگ ٹانگیں ہوں مگر ذہنوں نے ایک شکل تجویز کی اور اس شکل کو بنایا اور اس کو مقدس سمجھ لیا حقیقت اس کی مجبور نہیں ہوئی انسما ان سب میں تموہ کا ترجمہ یہی ہے کہ کچھ حقیقت نہیں ہے صرف تم نے ان کے نام کو پیش کیے ہوئے ہیں نام رکھے ہوئے ہیں اور اس کا خارج میں کہیں وجود بھی نہیں ہے ایسی چیزوں کو تم نے معبود اور قابل پرستش اور قابل بندگی بنایا ہوا ہے فرمایا کے افر اے سب سے پہلے فرمایا لات منا یہ بسے بت ہیں کہ ایک ہی نام کے بہت سے مقامات اور بہت سی جگہوں پر پائے جاتے تھے جیسے بدھا کے نام کا کسی نے بت بنایا مشیرت میں بھی ہے مغرب میں بھی ہے جنوب میں بھی ہے شمال میں بھی ہے اسی طرح بعضوں نے کہا کہ یہ تاریخ میں بھی ہیں ندینے سے قریب میں اور دوسرے قبیلوں میں اور دوسرے علاقوں میں بھی ہیں لات حجا مناچ یہ کچھ کہلاتے تھے اور ان کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں یہ ہماری خواہشات پوری کرتے ہیں اور یہ ہم کو خدا سے قریب کرنے والے یہ جو میں نے کہا کہ خدا سے قریب کرنے والے ہیں اس لیے کہا کہ مشرک خدا کو مانگتے تھے خدا کو نہ ماننے والا جو ہے وہ دہریا کہلاتا ہے مشرک خدا کا ملک نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ارے صاحب جب خدا کو خدا کے طریقے پہ نہیں مانا تو وہ تو انکار کرنا ہے وہ بات دوسری ہے لیکن خدا کے وجود کو مانتے تھے کہ ایک ذات ایک ہستی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں اور آنے قریب نے اس کی شہادت دی فرمایا کہ اگر ان مشرکوں سے آپ یہ پوچھیں کہ اچھا یہ تو بتاؤ دولت فلاں دیوی دیتی ہے علم فلاں دیوی دیتی ہے اولاد فلاں دیوی دیتی ہے عزت و منصب فلاں دیوی دیتی ہے تو یہ زمین اور آسمان کس دی بنائے انسال کا امن خلف سما بات کس نے پیدا کیے زمین و آسمان مرانِ قرآن کریم نے کہا تو مجھے جواب دیں گے کیا وا کے وہ کہیں گے کہ زمین اور آسمان کسی دیوی نے نہیں بن رہے کسی نہیں بن رہے وہ اللہ یہ تو ارج و سماواد اللہ ہے متبر اس والارض ہے وہ بھی اللہ ہے اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سمجھتے تھے پیدا کیا ہے اس نے آسمان و زمین کو لیکن اختیارات ارد اس کے پاس کچھ نہیں دیتا. اس نے اپنے تمام اختیارات دیویوں کو دے دیے بتوں کو دے دیے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ براہ راست میاں سے مانگیں یا اللہ تعالی ہم کو دیں یہ جو بت ہیں ان کے ذریعے سے ہم کو ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہے اور ان کے ذریعے سے ہم کو ملتا ہی ہے معلوم ہوا کہ خدا کے وجود کے تو قائل تھے لیکن خدا کی صفات اور خدا کی شان خدا کے مرتبے اور خدا کے اختیارات کے بارے میں ایسے ایسے لوگ قسم کے خیالات تھے کہ انسان کو سن کر خوشی آئی یہ سعادت اللہ تعالی نے مسلمان قوم کو عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے اس کو عقیدہ توحید عطا فرمایا اور وہ سازش توحید یہ میں نے اسی لیے کہا بڑے بڑے اہل دانش بڑے بڑے اہل اقن چکر کھا کے گھوم کے گمراہ ہو گئے اور اس طریقے سے کہ جیسے کوئی پھول بھلے میں گنگ کو है ہے اور میں نے اس سے پہلے بھی ارض کیا ہے کہ بہت سی سفار اللہ تعالی کے سامنے جب آتی ہے تو ان سے پوچھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دماغ ان کا چکر کھا گیا ہے کوئی دماغ نہیں دیتا. پاکستان بننے سے پہلے ایک مرتبہ دہلی سے میں آ رہا تھا گوتابو کی طرف اس زمانے میں ٹرین میں رش نہیں ہوتا تھا ایک سکھ میرے ڈبے میں جو ڈبہ سیکنڈ کلاس کا ڈبہ تھا اس کے اندر آ کے بیٹھ گیا میں کتاب پڑھ رہا تھا میری شکل اور صورت کو دیکھ کے وہ کچھ یہ سمجھا کہ یہ غالباً کوئی مذہبی پیشوا ہے تو میرے پاس آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کوئی آپ سے سوال کروں میں نے کتاب بند کر دی اور میں نے کہا کہ آپ سوال کریں کیا سوال کرنا چاہیں پہلا سوال تو اس نے یہ کیا اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جیسے یہ بہت بڑا محافق ہے اس نے بڑا مطالعہ کیا ہے بڑی کتابیں دیکھی ہیں اس نے کہنے لگا کہ پہلا سوال میرا یہ ہے آپ اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے کو مواحد کہتے ہیں اور پتوں کی پرستش کرنے والوں کو آپ مشیک کہتے ہیں کہتے ہیں تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ لوگ جب کھانے کعبہ میں جاتے ہیں تو وہ بھی تو پتھر ہی کا بنا ہوا ہے اس کی کوئی شکل نہیں بنی ہوئی ہے ہے تو پتھر ہی اور آپ جاتے ہیں اس کے آپ چاروں طرف گھومتے ہیں اور آپ اسی کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ ساتھ ہم اگر پتھر کے سامنے سجدہ کریں تو مشرق آپ پتھر کے سامنے سجدہ کریں تو مباحد پہلے تو میں نے ان سے یہ کہا میں نے کہا کہ یہ سوال جو آپ نے کیا ہے یہ آپ نے مجھے غلط فہمی میں ڈالنے کے لیے یہ کہا کہ آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے یہ آپ کا نہیں ہے آپ کے تو آس پاس بھی دماغ میں یہ خیال نہیں آ سکتا یہ آپ کہیں سے چرا کے لائے ہیں نہیں نہیں ایسی بات تو نہیں ہے بلکہ میرے دل میں یہ خیال میں نے کہا نہیں نہیں یہ آپ چرا کے لائے ہیں جہاں سے چرا کے لائے ہیں وہ جگہ میں بتا دیتا ہوں آپ لے کے وہ کیا میں نے کہا سنیے آپ سے بہت پہلے فارسی شوہرا نے یہ اعتراض کیا تھا فرمایا کے آر مرا من ہے پرستی دن بھائی یہ آپ کا خیال تو نہیں ہے فارسی شاعر کہتا ہے آپ مجھے بتوں کے سامنے سجدہ کرنے سے روکتے ہیں تو حرم میں جا کر آپ کے پتھر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور تباہ کرتے ہیں یہ تو میں نے کہا یہ تو آپ کی سنی سنائی بات ہے جو آپ مجھ سے اپنا سوال کر کے آپ کر رہے ہیں ہی آپ کر لیں بہت شروع ہے درو دیوار اس کا جواب جواب پسوری جواب یہ ہے کہ بے شک جس کو کعبہ کہتے ہیں وہ پتھر کی ایک عمارت ہے ہم سب اس کے سامنے اور اس کی طرف کو سجدہ کرتے ہیں تو بھی کرتے ہیں لیکن ہم اسے معبود نہیں سمجھتے ہیں آپ کہیں گے کہ اچھا ہم بھی بتوں کی طرف سجدہ کرتے ہیں ہم بھی انہیں معبود نہیں سمجھتے دلیل آپ کی وہی دلیل ہماری آپ کہتے ہیں کہ خانے کا جو پتھروں کی ایک عمارت ہے ہم اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں مابوج نہیں سمجھتے ہم بھی بتوں کی طرف سجدہ کرتے ہیں مابود نہیں سمجھتے فیصلہ کیسے ہو اول تو یہ ہے کہ فیصلہ اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو طالب حق ہو موانیج کے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا جو حق پرست ہوتا ہے جو حق کا متلاشی ہوتا ہے ایک تو واقعہ لکھا ہے شہرا کے تسکروں میں یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کلفی کسی جگہ کھڑا ہوا تھا تو کسی اجنبی آدمی سے ارفی نے یہ سوال کر لیا تو کس تھی پوچھ لیتے ہیں آپ کون صاحب ہیں کہاں سے تشریف لائے ہیں ارفی کی شامت اعمال کے ارفی نے یہ سوال کر کے ان سے پوچھا کہ تو کیس تھی آپ کون اس نے کہا کہ یہ جواب میں بعد میں دوں گا پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں کہ تو آپ کو اس نے کہا کہ یہ آدمی تو بڑا پیڑھک معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے مجھ سے ہی سوال کیا تو میں نے اسے جواب دیا کہ من شاہر ہے میں ہوں جواب دیا کہ من ماہرم میں ماہر ہوں یہ لفظ تو کبھی سنا نہیں تھا شاعر تو سنتے تھے ماہر کون ہوتا اس نے کہا ماہر کرامی رامی گوئن ماہر کسے کہتے ہیں کہنے کے میں بعد میں بتاؤں گا پہلے تو بتا شاعر کرامی رامی بوئن اس نے کہا کہ شاعر آرا گوئن کہ شیر گوئن شاعر اسے کہتے ہیں کہ جو شیر کہے اس نے کہا اب میں بھی بتاتا ہوں کہ ماہر آرا گوین کہ میر گوئن ماہر اسے کہتے ہیں کہ جو میر کہ یہ کیا بات ہوئی میر کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میر کیا ہے اس نے کہا, کہ کیا نے کہا, کہ کیا نے کہا کہ شیر کیا ہے اس نے کہا کہ شیر یہ ہے کہ رفتار کے شرمندہ کند کب کے دریرا سنو شیر یہ ہے رفتار کے شرمندہ کند کب کے دریرا اس نے کہا میں سناتا ہوں میں مفتار کے مرمند کند مب کے مریرا لا حال لاہور ارفی نے کہا اچھا بھائی سلام میرا پیچھا چھوڑ میں نے غلطی کی جو سے سوال کیا چلائی. بات آپ کہیں گے وہی ہم کہیں گے کھانے کا اور بیت اللہ ہمارا محبوب نہیں آپ کہیں گے کہ کچھ بھی ہمارا محبوب نہیں ہم اس کی طرف سمت کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کو محبوب سمجھ کے نہیں پڑھتے وہ کہتا ہے کہ ہم بھی اس کو اس کے سمت کی طرف جو ہے سجدہ کرتے ہیں سجدہ ہم بھی خدا کو کرتے ہیں ہم اس کو نہیں کرتے اب جو جواب آپ کا وہی جواب ہمارا ہے حضرت مولانا خانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرمایا کہ فیصلہ کن بات یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کو معبود نہیں سمجھتے آپ کہتے ہیں کہ آپ بھی معبود نہیں سمجھتے کا ثبوت ہم بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کے جاتے ہیں وہ کہاں نے لکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ کی چھت پر چڑھ جائے گناہ نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے نماز پڑھے تو نماز بھی ہو جاتی ہے اگر یہ کوئی بے ادبی ہوتی گستاخی ہوتی گناہ ہوتا تو نماز تو نہیں ہوتی تو اس کو معبود نہیں سمجھتے دیکھو اس کے سر پہ چڑھ کے دکھاتے ہیں اور اگر آپ بھی اپنے بتوں کو معبود نہیں سمجھتے تو مہربانی کر کے ذرا ایک پاؤں رکھ کے دکھائیے اس کے سر پہ یہاں خاموش آپ پاؤں نہیں رکھ سکتے ہم بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ سکتے ہیں جس سے معلوم ہوا آپ نظر میں کوئی ایسی عظمت اور کوئی ایسا تقدس اس بدھ کے لیے ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پاؤں نہیں رکھ سکتے اور ہمارے ذہن میں معبوجی رہا اس کی طرف روک کر کے نماز پڑھنا طواف کرنا پتھروں کا نہیں کرتے تاریخ میں ایسے ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ پانی سے لبریز ہو گیا خاں کعبہ کی چھت سے اونچا پانی ہو گیا تو زمانے میں تو پتھر سامنے نہیں ہے لیکن طواف کرنے والوں نے تباف کیا ہے کشتی پہ سوار کو وہ کہاں نے لکھا ہے کہ اگر کبھی اس کی کوئی ایک باقی نہ رہے اور صرف وہ نشان باقی رہے اور نے لکھا ہے کہ اگر کبھی اس کی کوئی اینٹ باقی نہ رہے اور صرف وہ نشان باقی رہے اس نشان کے چاروں طرف کی تواف اسی طریقے سے کی کیا جائے گا معلوم ہوا ہم اور پتھر کا طواف نہیں کرتے ہیں وہ خاص مقام ہے جو اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے اس کا عمارت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا پتھر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر پتھر ہو تو ہم اس کے چھت پہ چڑھ کے نماز دھماکے کر سکتے ہیں ایک سوال جو اس نے بھی کیا اور حضرت مولانا تھانگی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا اس نے کہا کہ صاحب پھر آپ اسے چن کے کیوں حضرت اسود کو دوسرا دیتے چن کے کیوں تو مولانا نے کہا کہ یہ تو بہت بے وقوف آدمی معلوم ہوتا ہے ارے چوننا جو ہے یہ عبادت کی نشانی نہیں چومنا جو ہے یہ محبت کی نشانی ہے آخر آپ بھی تو اپنے بیوی کو بچے کو بوسہ دیتے ہیں تو کیا اپنے بیوی کی پرستش کرتے ہیں جب بچے کو پیار کرتے ہیں تو کیا بچے کی عبادت کرتے ہیں کسی بھی کہہ دیا کہ چومنا جو ہے یہ عبادت ہے چومنا محبت کی نشانی ہے عبادت کی نشانی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی تعالیٰ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں اے پتھر مجھے معلوم ہے نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اگر تجھ کو سرکار تو عالم نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں کبھی بے تجھے بوسا نہ دیتا نس سے معلوم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بوسہ دیا ہے قیامت تک ہر مسلمان اس ادا کی نقل اتار رہا ہے اور اس محبت کے اندر برابر بوسا دیے چلے جا رہے ہیں اس میں یہ تشدد نہیں ہے کہ یہ کوئی معبوج ہے تو وہ شرمندہ ہوا میں نے کہا تو یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی کہ یہ آپ کا اعتراض نہیں تھا اور آج کل کے نوجوان بھی جتنے اعتراضات کرتے ہیں خدا کی قسم یہ نوجوانوں کے اعتراضات نہیں ہیں یہ مشرقوں کی کتابوں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے تلاش کر کے لاکے مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں یہ کہتے ہیں نا ہم نے تو خبر کے اندر ٹیپ ریکارڈر رکھا تھا اور ہم نے تین دن کے بعد نکالا اس میں تو کوئی آواز ہی ریکارڈ نہیں ہوئی علما کہتے ہیں کہ منکن و نقیر سوال کرتے ہیں تو اس میں تو نہ سوال نہ جواب اس میں تو کچھ بھی نہیں آیا پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ تو خاک ہو گیا مٹی ہو گیا اس پہ درخت ہو اگیا درخت کو بکریوں نے کھا لیا بکریوں نے مینی کی کھاد بنا کر کسی کھیت میں آپ نے ڈال دیا اس میت کے جسم کا تو کوئی نشان باقی نہیں رہا آپ کہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا ارے بھائی کس چیز کو اٹھایا جائے گا وہ تو اصل میں درخت بن گیا مٹی بن گئی درخت کو بکریوں نے کھا دیا اس کی مینیاں بن گئی یہ اعتراض آج کل کے روشن خیال نوجوانوں کے لیے ان مشرقوں کے لیے کیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا تھا تو یہ ہمیشہ کا اصول ہے پہلی مرتبہ کام کرنا آسان ہوتا ہے اس کو دوبارہ رپیٹ کرنا اور دوبارہ کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب تم کو پیدا کیا تھا تو کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ نے سارے اجزا کو جمع کیا ایک مرد ایک عورت اپنے اپنے گھروں میں پرورش پا رہے ہیں مختلف قسم کی چیزیں کھاتے ہیں کسی چیز سے بال بنتے ہیں کسی چیز سے گوشت بنتا ہے کسی چیز سے ہڈی بنتی ہے کسی چیز سے مختلف قسم کی چیزیں بنتی ہیں اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کے جسم میں جمع ہو جاتی ہیں ایک عورت اسی طریقے سے ساری دنیا کی چیزیں استعمال کرتی ہے اس میں بھی یہ سارے اجزا جمع ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان دونوں کے اجزا کو ایک جگہ جمع کر کے ایک انسان کی شکل میں پیدا کرنا ہیں آپ نے کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ یہ اس کے اندر یہ اتنے اجزا کہاں سے آ گئے چونا کہاں سے آ خون کہاں سے آ یہ بال کہاں سے آ گئے ہڈیاں کہاں سے آ گئی اگر مختلف ملکوں سے اور علاقوں سے چیزوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع کر کے اس کو انسان بنا سکتے ہیں تو آج تیرے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ تو مٹی ہو گیا درخت بن گیا بکری کھا گئی مینگلیاں بن گئی ایسے جمع کرے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا مرا شکیور کلب شکیور کلب کے معنی ہے دل سخت تھا وہ قبرستان میں رہتا تھا اور اس کا کام تھا کسم چرانے کوئی مردہ دفن کیا جاتا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ تازہ تازہ کفن نکال کے کپڑا رکھتا تھا ایک دن میں چار پانچ چھ مردے آ گئے کپڑا اتنا جمع ہو گیا اور مہینے میں کتنی تعداد ہوتی ہے ان تمام کپڑوں کو فروخت کرتا تھا بیچتا تھا اور یہ بہت بڑا دولت مند ہو گیا میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ شخص کفن چور تھا بڑا دولت مند ہو گیا اس کی اولاد بہت بڑی عمالدار ہو گئی جب مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی اولاد کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ تم سچ سچ بتانا میں تمہارے لیے کیسا بات تھا اس زمانے میں بہترین باپ وہ ہے چاہے ڈاکہ ڈال کے لائے چوری کر کے لائے رشوت سے لائے ہمیں عیش کرائے بہترین باپ وہ ہے بہترین شوہر وہ ہے اس نے جب یہ پوچھا کہ تمہارے ضمیر سے پوچھتا ہوں کہ میں تمہارے لیے کیسا باپ تھا انہوں نے کہا کہ ساتھ ہمارے لیے تو آپ بہترین باپ تھے آپ کی بدولت ہم بہت بڑے دولت مند ہو گئے ہیں میرا احسان مانتے ہو جی ہاں میں ایک اپنے دل کی بات کہتا ہوں وسیعت کرتا ہوں اس وسیعت پر عمل کرنا اور وہ یہ ہے کہ جس وقت میرا دم نکل جائے دیر نہ کرنا فوراً میری لاش پر مٹی کا تیل چھڑک دینا اور چھڑک کر اس میں آگ لگا دینا اور آگ اس طریقے پہ لگانا کہ کوئی ریسا کوئی ہڈی باقی نہ رہے اور جب میری لاش راک بن جائے تو اس راگ کو آدھا حصہ راگ کا لے کے تیز ہواؤں میں جنگل میں اڑا دینا اور آدھا حصہ لے جا کر اس کا سمندر کے پانی میں بہا دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرما رہے آپ نے فرمایا یہ شخص قیامت میں اٹھایا جائے گا اس کے تمام آزاد جسم کے اور بدن کے جو ہے وہ ایک جگہ کیے جائیں گے اور اس کو زندہ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے یہ کیا حرکت تھی جو کچھ نے اپنے بیٹوں کے ذریعے سے کرائی یہ جو ت نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ آگ لگا دینا اس کا بالکل خاکستر بنا دینا اور ہوا میں اڑا دینا اور پانی میں بہا دینا کیا حرکت تھی حضور فرماتے ہیں کہ وہ جواب دے گا اے الہ العالمین میں نے یہ حرکت صرف تیرے عذاب سے ڈر کے کی تھی کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا دنیا میں مجھ سے زیادہ گنہ اور بدبخت کوئی نہیں ہے لہذا میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں کہ میں اللہ کے ہاتھ ہی نہ لگوں میں ایسا طریقہ اختیار کروں جو خدا کے ہاتھ نہ لگ سکوں لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا اللہ کو یہ بھی قدرت حاصل ہے جو ذرات ہوا میں اڑ گئے وہ بھی اور جو پانی میں بہ گئے وہ بھی جب اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں سب کو ایک جگہ جمع کر کے دوبارہ اٹھا دیا لیا. اس میں سب سے زیادہ سبق خاموش بات کی ہے بھی. حدیث میں آتا ہے بکتا ارشاد فرمائیں گے اس نے بہت بڑی بےعدمی کی ہے بڑی گستاخی کی ہے لیکن ہماری شان رحمت کا تقاضا یہ ہے ہم اس کو معاف کرتے ہیں بخش دیتے ہیں کیوں فرمایا آگر کی حرکت تو اس نے بہت بری کی لیکن کم سے کم اس کے دل میں میرے عذاب کا ڈر تو تھا میرے عذاب کا بوگ تو اس کے دل کے اندر موجود تھا اور میرے دوست سب سے بڑا سرمایہ بڑے بڑے امال نہیں ہے یہی سرمایہ اور یہ ایسا سرمایہ ہے کہ قرآن آپ کو دستاویز لکھ کے دیتا ہے آپ کو سرمایا کہ وہ اما من خا ف مکام را وہ امامن خوف مقام ربی جس شص کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ خدا کے سامنے کھڑے ہو کے کیا جواب دوں گا وہ امامن خوف مقام ربی و نفسانی ہوا اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے روکا خوف اس کے دل میں موجود ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ جنت اس کا ٹھکانا ہوگی میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جتنی باتیں بھی آج کرتے کہ ٹیپ ریکارڈر رکھا تھا جواب نہیں آیا آپ نے تو زمین کے گڑھوں میں ٹیپ ریکارڈر رکھا تھا آپ شریعت اسلامیہ سے دریافت کیجئے قبر عالم برزخ کو کہتے ہیں قبر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں یہ سوالات ہوں گے جوابات ہوں گے جہاں رحمتیں نازل ہوں گی اور جہاں پر کے تکلیف تکلیفیں اور عذاب نازل ہوں گے یہ سارے کے سارے معاملات عالم برزخ کے ہیں عالم برزخ کو قبر کہتے ہیں آپ اس گڑھے کے اندر ریکارڈر رکھتے ہیں اور آپ کو عالم برزخ کی کچھ خبر دیں تو میرا مطلب کہنے کا یہ تھا اس کو یہ جواب دیا تو دوسری بات تو رہی گی دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ آپ کی باتوں سے مجھے بڑی تسلی ہوئی آپ ذرا سا یہ بھی مجھے جواب دیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتا بھی نہیں گزتا جب اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا ہے تو پھر انسان جو کچھ کرتا ہے اس کو سزا کیوں دی جاتی ہے گویا اگر میں نے شراب کی اگر میں نے قتل کیا اگر میں نے چوری کی یہ تو میں نے سب کو سب اللہ کی مرضی سے کیا جب اللہ کی مرضی سے کیا تو چوری کی سزا کیوں شراب کی سزا کیوں اور قتل کی سزا کیوں تو میں نے اس سے یہ بات کہی میں نے کہا پوچھ کے جواب نہیں دیتا آپ کیوں میں اس لیے جواب نہیں دیتا کہ یہ اس جواب کی ذمہ داری صرف میری نہیں ہے میں مسلمان ہوں صرف اسلام کی ذمہ داری نہیں دنیا میں جتنے مذاہب جتنے مذاہب دنیا میں موجود ہیں اور وہ خدا کو مانتے ہیں چاہے وہ مشرف ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو چاہے اسلام ہو جتنے مذاہب خدا کے وجود کو مانتے ہیں ان سب مذاہب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا جواب دیں طلحا ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے وہ بہت چکرایا میں نے کہا کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ انٹرنیشنل بات ہے یہ ساری دنیا کے ممالک سے اس کا تعلق ہے دنیا کے سارے مذاہب سے یہ بین المذاہب مسئلہ ہے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ جواب دیں ہم بات میں جواب دیں لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی میں ہے آپ نیچے جواب دیں اس کی وجہ یہ ہے یہ سوال جو آپ نے کیا ہے ہر مذہب ملت کے اوپر یہ سوال عائد ہوتا ہے تنہا اسلام پر نہیں ایک مشرک خدا کو مانتا ہے ایک سکھ خدا کو مانتا ہے ایک نسرانی خدا کو مانتا ہے ایک یہودی نسل خدا کو مانتا ہے مانتا ہے جو قوم اور جو مذہب خدا کو مانتا ہے میں اس سے یہ سوال کرتا ہوں وہ اپنے خدا کو عالم مانتا ہے یا جاہل مانتا ہے یہ سوال میرا یہودی سے بھی ہے نصرانی سے بھی ہے ہندو سے بھی ہے سکھ سے بھی ہے مسلمان سے بھی ہے ایک زبان ہو کر سب یہ کہیں گے کہ جی خدا تو عالم ہوتا ہے خدا تو جاہل نہیں ہوتا سب کے اس پر دستخط ہو گئے نسرانی نے کہا خدا عالم ہوتا ہے جاہل نہیں ہوتا یہودی نے کہا خدا عالم ہوتا ہے جاہل نہیں ہوتا ہندو نے کہا کہ خدا عالم ہوتا ہے جاہل نہیں ہوتا سکھ نے کہا کہ خدا عالم ہوتا ہے جاہل نہیں ہوتا مسلمان نے کہا کہ خدا عالم ہوتا ہے جاہل نہیں ہوتا سب کا اتفاق ہے دوسری بات جو مذہب خدا کو مانتا ہے وہ اپنے خدا کو قادر مانتا ہے یا آجز مانتا ہے قادر کے معنی یہ ہے ہر چیز پر قدرت ہے اور آج کے معنی یہ ہے کہ جی یہ تو کر سکتا ہوں یہ نہیں کر سکتا وہ تو خدا نہیں ہے جو یہ کہ میں یہ نہیں کر سکتا سب کا جواب یہ ہے نسرانی کا جواب خدا قادر ہے آج نہیں یہودی کا جواب خدا قادر ہے آج نہیں ہندو کا جواب خدا قادر ہے آج نہیں سکھ کا جواب خدا قادر ہے آج اس میں مسلمان کا جواب خدا قادر ہے آج اس میں اس پر بھی اتفاق ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج رات کو بارہ بجے ایک قتل ہونے والا ہے آج رات کو بارہ بجے کسی جگہ بھی ایک آدمی کا ناحق قتل ہونے والا ہے خدا کو اس کا علم ہے یا نہیں نصرانی سے پوچھو کیا کہ خدا تو عالم ہوتا اسے معلوم ہے یہودی سے پوچھئے خدا عالم ہے اس کو معلوم ہے مشرق سے پوچھئے اسے بھی معلوم ہے سکھ سے پوچھئے وہ کہے گا خدا کو معلوم ہے مسلمان سے پوچھئے کہے گا ہاں خدا کو معلوم ہے کہ رات کو بارہ بجے یہ ہونے والا ہے اب ایک سوال یہ ہے کہ خدا اس قتل کو جو رات کے بارہ بجے ہونے والا ہے روک سکتا ہے یا نہیں خدا اس قتل کو رکوا سکتا ہے یا نہیں نسرانی کہے گا روک سکتا ہے کیونکہ خدا قادر ہوتا ہے عاجز نہیں ہوتا یہودی کہے گا کہ خدا قادر ہوتا ہے آجز نہیں روک سکتا ہے مشیر کہے گا کہ خدا قادر ہوتا ہے روک سکتا ہے سکھ کہے گا کہ خدا قادر ہوتا ہے روک سکتا ہے مسلمان کہے گا کہ خدا قادر ہے عاجز نہیں ہے خدا چاہے تو روک دے گا متفق اب سوال یہ ہے جب خدا کو یہ بھی علم ہے کہ بارہ بجے یہ گناہ ہونے والا ہے اور خدا اس کو اپنی قوت سے روک بھی سکتا ہے تو اپنے علم اور اپنی قدرت کے باوجود خدا نے نہیں رکوایا اور بارہ بجے وہ قتل ہو گیا تو اب یہ ذمہ داری جو ہے یہ تنہا مسلمان کی نہیں ہے یہودی بھی جواب دے نسرانی بھی جواب دے ہندو بھی جواب دے سکھ بھی جواب دے مسلمان بھی کو کہتے ہیں تقدیر کا مسئلہ تو تقدیر کا مسئلہ تنہا مسلمان کا نہیں ہے اب ہم سکھ سے پوچھتے ہیں خدا کو تو یہ بات معلوم تھی کہ یہ شراب پینے والا ہے اور اللہ تعالی اگر چاہتے تو شراب سے رکوا دیتے رکوایا نہیں تو آپ کیسے خدا کو مانتے ہیں آپ بھی تو جواب دیں میرے گلے میں ہاتھ ڈال کے جو آپ سوال کرتے ہیں آپ جواب دینا اس کا مطلب یہ ہے یہاں تک سب منتخب گئے اب جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے سب نے اپنی اپنی پکڈنڈیا اور اپنے اپنے راستے الگ بنا لیے بھئی وہ جو رات قتل ہوا 12 بجے خدا کے علم میں تھا رکوایا نہیں رازوں نے یہ کہا کہ خدا تو ہے ایک خدا تو نماز پڑھواتا ہے دوسرا خدا قتل کرواتا ہے لادو نے کہا کہ نہیں جو کچھ کرتا ہے یہ بندہ کرتا ہے خدا کا کوئی ہاتھ اس میں نہیں ہے لادو نے کہا کہ جو کچھ کرتا ہے خدا ہی کرتا ہے بندے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے کوئی جبریا پیدا ہو گیا کوئی قبریا پیدا ہو گیا اور کوئی یشنا اور احرمن پیدا ہو گیا وہ دو خداوں کو ماننے لگے یہ صفات خدا بندی کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے اندر ہر ایک کا راستہ الگ الگ ہو بادوں نے کہا کہ نیکی کا خدا اور ہے گناہ کا خدا اور ہے خالق شر خال اور میں نے جیسا کہ عرض کیا سب مذاہب جو ہیں حیران ہیں ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے جواب ہے تو تنہا اسلام کے پاس جس کو اللہ نے تو ہی سے نباتا اسلام نے یہ کہا کہ ہمارے اللہ کو علم بھی ہے قدرت بھی ہے لیکن یہ جگہ امتحان کی جگہ ہے یہاں پر اللہ تعالی نے انسانوں کو اختیار دیا ہے اگر اختیار نہ دیا ہوتا تو پھر انسان کی حیثیت ایسی ہوتی جیسے دیوار کی دی. دیوار نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی آپ میں سے کسی نے تو گالی دی ہوگی آپ نے وہ گناہ کیا دیوار نے نہ نہیں کیا کہ آپ سے زیادہ ثواب آخرت میں دیوار کو ملے گا نہیں ملے گا کیوں اسی لیے نہیں ملے گا کہ یہ دیوار اگر چاہتی بھی کسی کو گالی دینا تو گالی دے بھی نہیں سکتی کیونکہ اختیار ہی نہیں ہے اس کے پاس اگر کوئی مادر ساج نہ پینا یہ کہے کہ میں بڑا پادشاہ ہوں بڑا مستقبل ہوں میں نے آج تک کسی نامحرم پہ نظر نہیں دائی. جی ماشاء اللہ بڑے مستقی پرہیزگار ہے لیکن یہ تو بتا دیجئے کہ اگر آپ ڈالنا چاہتے تو ڈال سکتے تھے آپ کے پاس تو نظر ہی نہیں تھی تو ڈالنا چاہتے تو ڈال کے سکتے تھے یہ کوئی کمال نہیں ہے کمال وہ ہے جس کو اللہ نے دیکھنے کے لیے نظریں دی ہیں اور جب اس کے سامنے نامحرم آتا ہے تو وہ اس لیے نظروں کو ہٹا لیتا ہے کہ حکم ہے سرکار کو آل مسل اللہ علیہ وسلم نظر نہیں چی کر دیتا ہے یہ نیکی ہے یہ کار ثواب ہے مجبوری کا نام سواب نہیں ہے اللہ تعالی نے دنیا میں انسان کو ارادے کا اختیار دیا ہے ارادے کا اختیار دیا ہے عمل کا وجود عطا کرنا یہ بندے کے اختیار دینے میں آپ نماز کا ارادہ کر سکتے ہیں نماز کو وجود دینا خدا کے اختیار کریں ایک شخص قتل کا ارادہ کر سکتا ہے قتل کو وجود دینا اللہ کے اختیار ہے جتنی بھی امال ہیں اچھے یا برے سب اعمال کو وجود دینا اللہ کے اختیار میں ہے ارادہ کرنا نہ کرنا اس کا اختیار اللہ نے بندوں کو دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ نیکی کو وجود دے دیتا ہے آپ گناہ کا ارادہ کرتے ہیں اللہ گناہ کو وجود دے دیتا ہے وجود دینا گناہ نہیں نے اسی لیے علماء نے لکھا ہے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہر خیر اور شر کا خالق ہے بے شک کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ شراب کا خالق ہے اللہ تعالیٰ خنزیر کا خالق ہے یہ نہیں کہ کیوں یہ خاص طور پر جب یہ جملہ آپ کہتے ہیں یہ بالکل اللہ کی احامت کے لیے کہتے ہیں آپ میں نے اس کی مثال دی کہ کوئی بہت بڑا شاہی محل ہے اور کسی بہت بڑے انجینئر نے اس کو بنوایا ہے بادشاہ اپنے کسی مہمان کو محل دکھانا چاہتا ہے اور جب وہ محل کے دکھانے کے لیے لے جاتا ہے انجینئر کو ساتھ لے جاتا ہے اور لے جا کر بیت الخلاء میں کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے مہمان سے کہ یہ انجینئر صاحب نے بیت الخلا بنایا کہے گا کہ آپ کا مقصد تو میری توہین کرنا ہے میں نے تو تنہا بیت الخلا نہیں بنایا میں نے تو سارا محل بنایا ہے اگر آپ میرا یہ تعارف کراتے کہ یہ سارا محل میں بیت الخلا کے میں نے بنایا ہے تو یہ میرا کمال تھا لیکن اگر آپ صرف یہ کہیں کہ یہ بیت الخلا بنانے والے ہیں یہ توہین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وجود دے دیتے ہیں جب کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ وجود دے دیتے ہیں اور نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے اے انسانوں ارادہ نیکی کا کرنا نیکی کسے کہتے ہیں ہم نے نبیوں کے ذریعے سے تمہیں بتا دیا ہے گناہ کا ارادہ نہ کرنا گناہ کسے کہتے ہیں پیغمبروں کے ذریعے سے ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ گناہ ہے کس کا ارادہ نہ کرنا خیر تو مسلم مطلب میں یہ کہنے کا یہ تھا اسی طریقے سے تمام کے تمام مذاہب جو ہیں وہ خدا کی شان میں ایسے گستاخ بے عدد گمراہ بن کر کسی نے خدائی تقسیم کی ہے کسی نے خدا کے صفات کو الگ الگ کر دیا ہے لیکن یہ دین توحید خالص اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید میں ہم کو عطا فرمایا ہے اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے تو خیر میں یہ بات ارض کر رہا تھا کہ کوئی ملائکہ کی پرستش کرتا ہے درختوں کی کرتا ہے بتوں کی کرتا ہے ناچ عزا اور مناچ اللہ نے لکھا ہے یہ قبیلوں کے الگ الگ بت تھے کچھ بت ایسے تھے کہ قریش ان کی پرستش کرتے تھے کچھ بت ایسے تھے کہ دائف والے پرستش کرتے تھے کچھ ایسے تھے جو اوس اور حضرت کے قبیلے ان کی پرستش کرتے تھے اللہ تعالی فرماتے ہیں نبی نے وحی کے ذریعے سے تو عید کی تمہیں تعلیم دی بدکسمتی تمہاری یہ ہے کہ آج تک تم جاتے منعقد کو نہ چھوڑ سکے الگ سکر اور ہضم کی بات یہ ہے تم نے فرشتوں کو یہ کہا کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں اور بیٹیاں کس وجہ سے کہا بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اچھا اگر خدا کے حصے میں بیٹیاں ہیں اور بیٹے تمہارے حصے میں ہیں تو نعوذ باللہ یہ تقسیم تو تم نے خدا کے حق میں تو عجیبی قسم کی تقسیم کی ہے تمہارے حصے میں بیٹے آئے خدا کے حصے میں بیٹیاں آئی فرمایا کہ اللہ کنزا کرو سات کا اسمت ان را انہیا انسما ان سم تمہا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے نہ یہ معبود ہیں نہ ان کے اندر کوئی اختیار ہے یہ صرف من گھڑت باتیں ہیں اور تم نے ان کے نام تجویز کر لیے ہیں میں نے جیسا کہ ابھی مثال سے کہا برما وغیرہ میں اور دوسری جگہ آپ کو سفر کریں گے آپ کو وہ آٹھ پاؤں کا جانور ملے گا لیکن اگر پوچھئے کہ بھائی یہ آٹھ پاؤں کا جانور کہیں دنیا میں ہے کہیں نہیں یہ خیالی ہے آپ جن کی پرستش کر رہے ہیں وہ صرف خیالی ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے فرمایا نبی کا ارشاد ہے اس کے قول پر یقین کرو وہ ہر قسم کی غلطی سے پاک ہیں اور ان کے قول کے مطابق اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لاؤ اور اللہ کی توحید پر ایمان لانے سے تمہاری چہتی بھی ہوگی عزت بھی ہوگی دردر کی ٹھکروں سے بھی تم بچ جاؤ گے بہرحال یہی توحید کا بیان تھا دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو سب و حمل کی توفیق حطا فرمائے اللہم مارین الحق حقا وزبقا تباہا <وعیفن> <تصفح> یاد رکھیں رکھ رکھ نام رکھ مارک ورہ حضرات کی تلاوت مشہور و ماروح حمد و ناتے ممتاز علامہ قیام اور کی تقاریب کے گرا کا مرکز دکان نمبر پہلی سو اَسی سینٹر ملبل ترین سینٹر صدر کراچی فون نمبر پانچ سات آٹھ ایک دو تین